تیار کردہ علمی کی پتا فام علمی گھر دکان نمبر فاطمہ پلاسا بالمقابل مدنی مسجد فٹرڈی ایریا کراچی فون نمبر چھ تین سات صفار آٹھ ایک تین اللہ اللہی لیس ماہو الحمد لله الذي ليس كمثله شيء هو السميع البصير الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أنسى زولا الحمد لله الذي يخلق ما يشعر يخال ما يشاء وأشهد أن إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما عباد فرور الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنفى وهو مؤمن فلنحوينه حياة طيبة ولنجزي أنهم أجرهم لأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس وفيان اللہ کو سب دیکھنے میں دقت ہوئی تھوڑا پیشے اللہ میں محسرم بھائی اور دوستوں اللہ تعالیٰ ہم سے ایک سوال کرتا ہے ام لی میرے بندوں بتاؤ تو صحیح خود بخود پیدا ہو گئے ہو اقتصادم خال قومی دوسرا سوال یا تم اپنے خال خود ہو تیسرا سوال انخلاق کیا یہ زمین یا آسمان تم نے بنایا ہے یہ فرش تم سے دکھا چھت تم نے پہنی کو تم نے چلایا کیا انتاروں کو گردش تم نے دی یہ سوال کیوں کیا ہے انکھ لو کوئی رشی یا توفاقن آ رہے ہو مطلب یہ ہے کہ اگر تم یہ ثابت کر دو کہ ہم ایسے ہی پیدا ہو گئے یا ہم اپنے خالق خود ہیں تو پھر اللہ آپ کو چھٹی لے کر جاؤ جیسے مرضی زندگی گزارو جھوٹ سچ برابر نکاح جناب برابر گانا قرآن برابر حلال حرام برابر سر بے پردگی اور با پردگی برابر سر آوارگی جی اور بندگی برابر جاؤ مزے کرو لیکن تمہیں سابت کرنا پڑے گا ام خلقو من غیر ام خود بہت پیدا ہوتے لیکن عقل چیز خود بخود چیز نشد، ہیچ آہن خنجرے اس کا شکرے گی نشد مولوی ہر گے نشد مولا ارن کا شم گدرے گی نشد یہ پکار ہے جس کو اقبال نے کہا کوئی چیز اپنے آپ کبھی بنی اس کائنات کے بارے میں تین نظریے ہیں اسلام سے ہٹ کر دو پرانی ایک نیا ہے من غیر بن گیا ہے لہذا یا مرضی کرو جو جی میں آتا ہے کر سے جاؤ کوئی مرا ہے تو کچھ دنیاوی اللہ تعالی نے علوم کھولے اور یہ بات سامنے آئی کہ نہیں ابتدا ہے ابتدا ہے نہ شروع سے ہے نہ آخر تک رہے گا اس کائنات کی ایک ابتدا ہے کہاں سے ہے کس نے کی تو یہ نظریہ سامنے آیا کہ اتفاقن ہو گئی اٹھارہ سو سار نو میں ڈارون پیدا ہوا انہیں کا اتفاق نہیں ہو گیا ایسے ہی ہو گیا اس نظریے میں بھی کوئی زندگی کا مقصد اور منزل کوئی نہیں ہے جیسے مرضی زندگی گزارو یہ خود بخود ہو گیا پانی کے کناروں پر زندگی کی کسی طرح ابتدا ہوئی وہ ارتقائی مراحل طے کرتے کرتے کرتے یہ انسان بنا یہ درخت بنے یہ ہوا بنی یہ فضا بنی یہ رنگ بنے یہ سورتیں یہ مورتیں یا آپ شا رہے یہ ندیاں یہ نالے اپنے آنکھ ہوتا چلا گیا ہو گیا پھر جب مزید آگے دنیا نے ترقی کی انسانی علم آگے بڑھا تو انیس سو انتیس میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے پھیل رہی اکبر حبیل ایک سائنسدان تھا کیلیفورنیا کا جس نے اس کو ثابت کیا یہ کائنات بڑے منظم طریقے سے حرکت میں ہے اور ان کے فاصلے نہ پو ان کی حرکت اور ان کے فاصلے ان کی گردش ایسے ناپطول کے ساتھ ہے یہ زمین ایک سیکنڈ کے بعد ہر سیکنڈ کے بعد سورج سے دو اشاریہ آٹھ ملی میٹر دور ہو جاتی ہے ملی میٹر کتنا چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے اگر یہ زمین دو اشاریہ آٹھ کی بجائے تین اشاریہ ایک ملی میٹر دور ہو جائے تو تین مائکرو میٹر کا فرق پڑا مائکرو میٹر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نظروں سے نہیں دکھائی دیتا وہ مائکروسکوپ سے دیکھا جاتا ہے یا وہ دو اشاریہ پانچ ہو جائے یعنی تین مائکرو میٹر کم ہو جائے چوبیس ہزار کلو کا یہ زمین گیند ہے چوبیس ہزار کلو کی چوڑائی میں چلنے والا ایک سیارہ وہ ہر سیکنڈ کے بعد کتنے کتنے طاقتور اندازے کے ساتھ صرف دو اشاریہ آٹھ ملی میٹر دور ہوتا ہے تین کا اگر فرق پڑ جائے تین میل نہیں تین فرلاگ تین ڈیل تین فٹ تین تین سینٹی میٹر تین ملی میٹر میں تین مائکرو میٹر اگر یہ بڑھ جائے روزانہ بڑھنا شروع کریں تو چند ہفتوں میں کائنات برف خانہ بن کے ساری زندگی جام ہو کے یا بسہ ہو کے کی وادی میں چلی جائے گی اگر یہ تین مائکرو میٹر کم ہونا شروع ہو جائے اس کا فاصلہ کم ہونا شروع ہو جائے تو چند ہفتوں کے بعد یہ ساری کائنات یہ کا تندور بن کے اس کی بھٹی میں انسان اپنی ہڈیوں میں خود آگ لگتی دیکھیں گے اور بغیر کسی آگ لگانے والے کے یہ جل کے راک ہو جائیں گے اتنا طاقتور نظام یہ چل رہا ہے کہ یہ جسم جو ہوئی چلانے والا ہے یہ کام اتنا نہیں ہو سکتا تو رہی سو اڑتالیس میں یہ بات پایا سبو تک پہنچی کے کائنات ایک دھماکے سے بنی پہلے جمع کی پھر پھٹی جس کے طرف قرآن شرح کیا رف اور فتح رتق سے کسی چند چیزوں کو یوں ملانا کے ہارے کی ذاتی شناخت ختم ہو جائے سالن پکایا مرچ نمک گھی جی، مسالہ ہلدی اور ٹماٹر اور ادرک سب ایک ہو گئے اب ان کی کوئی الگ شناخت باقی نہیں گئی تو یہ رتک ہو گیا اور فتح کیا ہے اور ان کو ایسے کھاڑو کے ہلدی الگ اور اور ٹماٹر الگ اور ادرک الگ اور گھی الگ اور نمک الگ اور مرچ الگ مسالہ الگ پانی الگ یہ کون کر سکتا ہے اب تو یہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اب اڑتالیس میں یہ بات دیکھی گئی یہ ثبوت تک پہنچے گئے دھماکہ ہوا لہذا چونکہ اللہ کا تصور سامنے نہیں تھا ہوا لیکن ایک سائنسدان آسٹریلیا کے اس نے یہ بات تجربات کی روشنی میں بتلائی کہ یہ بتاؤ آپ بھی سوچو کبھی تب کوئی دھماکہ ایسا عقل مند ہوا کہ ادھر ادھر خزروں کے کالج کے گراؤنڈ میں دھماکا ہوا اور سارا مجمع ہوا میں اڑتا ہوا اپنے موٹروں میں جا کے فٹ ہو گیا سائیکلوں پہ جا کے فٹ ہو گیا اور ویگنوں میں جا کے فٹ ہو اگر اپنے گھروں کو چل پڑا کیا یہ ممکن ہے یہ ممکن ہے کہ یہاں دھماکا ہو اور ہر آدمی بڑے آرام سے اڑتا ہوا جا کے اپنے اپنی سواری پر فٹ ہو جائے اور سواری پر اپنے آپ ہی گھر کو چل پڑے اس بات کو کون دیونا گا گندم کے ڈھیر میں دھماکا ہوا ساری گندم اڑتی ہوئی جا کے بوریوں میں فٹ ہو گئی کون پاگل اس کو مانے گا کون دیوانہ نرسری میں دھماکا ہوا سارے چھوٹے چھوٹے پودے ہوا میں اڑتے ہوئے گئے اور باغ میں جا کے فٹ ہو کے باغ لگ گیا چل میرا بھائی وہ باغ بڑھنا شروع ہو گیا کوئی ہے دیوانہ جو اس کو مانے تو وہ یوں کہتا ہے کہ جب یہ دھماکا ہوا تھا تو مادے میں ایک رفتار پیدا ہوئی دوسری کشش پیدا ہوئی اس رفتار اور کشش میں اگر تھوڑا سا بھی فرق پڑ جاتا تو یہ کائنات پھر تباہ ہو جاتی رفتار زیادہ ہوتی تو کائنات گم ہو جاتی اور اگر کشش زیادہ ہوتی تو کائنات سیمٹ کے پھر پناہ ہو جاتی کتنی دیر کا فرق پڑتا اس میں فرضی ویسے ایک سیکنڈ کو ایک ہزار حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اس سے زیادہ تقسیم نہیں ہو سکتا ایک سیکنڈ ایک ہزار حصوں میں تقسیم ہونے کے بعد فنا ہو جاتا ہے فنا تو وہ یوں کہتا ہے کہ اگر ایک سیکنڈ کے دس لاکھ خرب حصے کیے جائیں ایک سیکنڈ کے دس لاکھ خرب حصے کیے جائیں اس ایک بٹا دس لاکھ خرب سیکنڈ کے برابر اگر دھماکے کے وقت میں مادے کی رفتار تیز ہو جاتی تو یہ گم ہو کے گم ہو کے گم ہو کے ختم ہو جاتا اگر کشش کی طاقت تیز ہو جاتی تو یہ مادہ سمٹ کے پھر دوبارہ پناہ کی وادیوں میں گم ہو جاتا وہ کہتا کون پاگل دیوانہ ہے جو کہتا یہ خود ہو گیا یہ خود ہو گیا یہ خود ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے نہیں نہیں کوئی خالق ہے کوئی بنانے والا ہے پھر بات قرآن پہ آگے اب ام خو من غیر ریش بولو آپ ہی بن گئے ہو ام الخال بولو اپنے خالق خود ہو تو یہاں تو اب سائنس کا علم بھی یہاں پہنچ چکا ہے کہ نہیں نہیں نہیں ناممکن ہے یہ جہان خود بخود بن جائے ناممکن ہے یہ تناسب یہ ترکیب یہ خود بخود ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا سورج ایک وقت میں جو ایک سیکنڈ میں تھا دھماکہ ہوتا سل میں ایک سیکنڈ میں کیا ہوتا ہے اس میں ایک سیکنڈ میں ارب ہیلیم گیس ایک سیکنڈ میں وہ بارہ ارب ٹن میں تبدیل ہوتی ایک سیکنڈ میں سے دھماکہ ہوتا ہے دھماکہ کتنا پاکتر ہوتا ہے اگر زمین پہ پچاس کروڑ ایٹم بم اکٹھے پھٹیں تو اس میں سے جتنی آگ نکلتی ہے اتنی آگ صورت ایک سیکنڈ میں روزانہ پھینک کرائے اور پچھلے کروڑوں سال سے پھینک کرائے ناگاساکی ہیرو ہیروشیما پر جو ایٹم بم گرایا گیا تھا اس کا ٹیمپریچر صرف چھ ہزار سینٹی گریڈ تک گیا تھا اور دو لاکھ تیس ہزار آدمی چند منٹ میں رقم اجل ہو کر اور تباہ بربادر آج تک اس کی تابکاری کے اثرات سے وہ جگہ پاک نہ ہو سکی پچاس کروڑ ایٹم بم پھٹیں گے تو کیا ہوگا اور ایٹم بم بھی چھوٹا سا تھا یہ سورج نو کروڑ تیس لاکھ میل کے فاصلے پر ہے اس میں سے جو اللہ آگ نکلتی ہے اس آگ کا صرف ایک حصہ زمین پر اتارتا ہے اور باقی بیس کروڑ ننانوے لاکھ ننانوے ہزار نو سو ننانوے حصوں کو فضا میں ختم کر دیتا ہے 20 کروڑ میں سے ایک حصہ زمین پہ آتا ہے جس سے ہزروں میں گرمی آئی ہوئی ہے پسینے بہرے پنکھے چل رہے ہیں کولر چل رہے ہیں اگر دو بٹا 20 کروڑ ہو جائے دو بٹا 20 کروڑ ہو جائے تو ہماری بوٹیوں پر ہمارے ہڈیوں پر ہماری بوٹیاں خود بخود خود بخود وہ گوش کی طرح گلنے لگے اور اُبلنے لگے اور پکنے لگے تو یہ کون ہے جس نے اتنا طاقتور نظام بنایا ہوا ہے کہ ذرہ نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے اکیس فیصد فضا میں آکسیجن ہے اور اٹھہتر فیصد اس میں نائٹروجن ہے اور ستر فیصد میں نائٹروجن ہے ایک فیصد اس میں اس, اس, میں, اس, میں, اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے باقی ایک فیصد باقی گیسے ہیں آکسیجن اگر اکیس فیصد سے بائیس فیصد ہو جائے تو دنیا میں آتش زدگی کے واقعات ستر گنا بڑھ جائیں ستر گنا ستر فیصد ستر فیصد آگ لگنے کے واقعات بڑھ جائیں اور اگر یہ اکیس سے صرف پچیس فیصد ہو, صرف پچیس فیصد چار فیصد زیادہ ہو جائے تو صرف قطب شمالی اور قطب جنوبی کے برفوں میں جو درخت کھڑے ہیں وہ بچ جائیں گے باقی سارا کیا ہزروں کیا مذروں کیا ہند کیا سندھ کیا ایران کیا توان اس میں خود بخود آگ بھڑک اٹھے گی اور کوئی زندہ نہ رہ سکے گا یہ اکیس پر گیج کو قبو کر کے لیور کو دبا کر اور اور وہ سلینڈر کو پکڑ کے کبھی کوئی فرشتہ نظر آیا اتنی بڑی فضا میں کون ہے جس نے इसने کو جس نے گیج کو جس نے जो کو اکیس پہ جو فٹ کیا آج پندرہ ارب سال دنیا کی عمر ہے کوئی اکیس کا سارے اکیس سو دیکھتا کبھی کوئی بائیس سو دیکھتا کبھی کوئی بیس اور دیکھتا یہ کون ہے یہاں آ کے اکل سر پکڑ کے ہوئے انسانیت ہوئی ہے پتنی کون ہے تو صحیح ہے تو صحیح ہے تو صحیح جن کے پاس جواب ہے اگر وہ صحیح مسلمان ہوتے تو آج ساری کائنات نظریاتی طور پر تسلیم کر چکی ہے کوئی ہے کاش ہم جا کے ان کو بتاتے کہ وہ اللہ ہے ہمیں ناچ گانے سے فرصت نہیں کمائی سے فرصت نہیں ہم خود اللہ کے دین کے باغی ہوئے ورنہ میرے رب کی قسم اس وقت دنیا میں اسلام پھیلانے کا سب سے بہترین موقع ہے ساری دنیا نظریاتی طور پر شکست کھا چکی ہے مادیت دم توڑ رہی ہے اشتراکیات مر چکی ہے اور سائنس اپنی اپ میں کہہ رہی ہے کوئی خالق کی تلاش کرو گے کوئی خالق ہے بل دارک علمهم فل اخرہ بل هم فی شک منها بل هم منها عمون یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن اللہ فلتهم لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب اللثیف فی فی الصدور فیہ ییر قوتا دل اندھے آنکھیں روشن آخ نظر نہیں آ اللہ نہیں دے سکتے دنیا کی زیب و زینت چمک دمک آنکھوں کے سامنے ہے جنت اور دوزک سامنے نہیں یہ اللہ کو نہیں پہچان سکتے دل اندھے ہیں دل ویران ہیں لہذا اب موقع ہے کہ ہم میدان میں آئے کہ ہمارے پاس تو چودہ صدی پہلے سے خبر آئی ہوئی رب اللہ اس کائنات کا میرا آپ کا رب اللہ ہے زندگی کہاں سے شروع اللہ اللہ قلقكم من سے ہوئی اللہ مٹی سے ثم خلقا آخر اللہ احسن الخالقین ہمارے پاس شواہد ریلم اور بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ نمی ہو گئے داستان کہتے کہتے آج وقت ہے دنیا کو اللہ سے جوڑنے کا اٹھارویں سدی سائنس کی سدی ہے جب سائنس نے آخن کھولی سائنسدان پکڑ اٹھے کسی جنت کی ضرورت نہیں ہم دنیا کو جنت بنا دیں گے کسی جنت کی ضرورت نہیں ہم نے کائنات کے بھید دریافت کر لیے اس کی توقع کو پکڑنے کا طریقہ ہم نے ہَاؤں پہ کمنڈ ڈال دی ہم نے برق اور بھاپ کو قید کر لیا اب وقت اور کائنات اور یہ اور وہ سب ہماری مٹھی میں ہے ہم دنیا کو جنت بنا دیں گے سو سال کے بعد بھٹکے ہوئے راہی کی طرح جو چل چل چل پاؤں میں اگلے پڑ جاتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک گرد آلود ہوتا ہے اور کوئی منزل دور تک نظر نہیں آتی شہر کے ٹیلوں میں بھٹکا ہوا پہاڑی سلسلوں میں گم ہوا ہوا مسافر جسے جس تھک ہار کے گرتا ہے کہتا میں ہار گیا مجھے راہ نہیں مل رہا آج سو برس کے بعد سائنس والے اور سائنس تھک ہار کے کہہ رہی ہم دنیا کو جنت نہیں بنا سکے ہم تو اس کو پہلے سے زیادہ جہنم میں تبدیل کر چکے لاؤ بھائی کوئی طریقہ بتاؤ کوئی بتاؤ کوئی منزل بتاؤ کوئی پتہ بتاؤ یہاں اللہ کا محبوب آیا یہاں اللہ خود آیا اس نے خبر دی اس نے خبر دی واللہ خلقکم حکم اللہ نے بنایا کہاں سے من بن پھر ثم من نطفه فرق فرق فرق فهو شكله فرق مضغه فرق گوشت فرق عظام فرق خال فرق روح فرق حسن فيه شكل فيه جمال پھر اس ثم السبیل يسر ثم السبیل يسر پھر کوئی جلدی کی عمر جاتا ہے دیر سے کی عمر تا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب لکھ یسیر من کمنی تو وقفہ من قبل عمر یا علام آباد علم ی <شَيْعًا> اوپر ہے کاطب تقدیر جو زندگیوں کے قلم چلاتا ہے موت کے فیصلے سناتا ہے عزت اور دلت کے نظام چلاتا ہے بلندی اور پستی کے فیصلے کرتا ہے شرک اور غرب پہ راج کرتا ہے شمال و جنوب پہ حکومت کرتا ہے عرش سے فرش تک اپنی طاقت کو استعمال کرتا ہے سرا سے تن تنہا نظام کو سوالتا ہے پاروں پر چاند پر سورج پر سیاروں پر دن پر رات پر ہوا پر خلا پر فضا پر آبی پر ناری پر نوری پر خلائی پر خاکی پر سب پر تن تنہا اللہ ہی ہے جو حکومت کرتا ہے یہ ساری دنیا کو پیغام سنانا تھا ہم بھول گئے تو اوروں کو کیا سناتے تھے ان ربک مغا رب اللہ کہاں سے بنا من تراب من ثم ازواجا پھر ایک مرد بنے گا ایک عورت بن گئی ایک لڑکا بن گیا ایک لڑکی بن گئی قبیلے کی صرف قبائل کوئی پنجابی کوئی پٹھان کوئی بلوچ کوئی پشتو کوئی ہندی کوئی سندھی کوئی مکرانی کوئی بروہی کو بلوچی یہ سارے اللہ تعالیٰ کے بنا ہوئے نظام میں کیا تمہیں اب بھی نظر آیا خلق السماوات سما ہوا اب وقت تمہیں اب بھی نہیں پتا چلا زمین بکشی آسمان بلند ہوا یہ پست ہوئی وہ بالا ہوئی آج کالی ہوئی دن روشن ہوا تمہیں اب بھی نہیں پتا چلا کہ ایک ماں اور باپ سے پیدا ہو کر تم کوئی پنجابی بولا کوئی اردو بولا کوئی ہندی بولا کوئی سندھی بولا کوئی سنسکرت بولا کوئی بروہی بولا کوئی ہند کو بولا کوئی بلکی بولا کوئی گرکری بولا کوئی چراسی بولا کوئی انگریزی بولا کوئی فرانسیسی بولا تمہیں اب بھی نظر نہیں آیا وقت تمہارے رنگ الگ تمہاری زبانیں الگ یہ سب کچھ بتاتا ہے اس کائناز کا ایک خالق مالک ہے اللہ ان نف ہلکت سما ہوا کی وجہ بچی آسمان بلند ہوا وقت نہار رات کا دن سفید پوشاک پہن کے آیا سمندر کے چینوں کو چیر کر تم نے تجارتی راہیں بنا لی کون طاقتور ذات ہے جو تمہارے چھوٹے چھوٹے جہازوں کو سمندر جیسی مخلوق میں سے گزرنے کی راہیں دے دیتا ہے سمندر کی ایک موجود زمینوں کو نکل سکتی ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے انتیس فیصد زمین بنائی ہے اکتر فیصد پانی بنایا ہے اکہتر فیصد تو سمندر کھڑے ہیں 29 فیصد زمین کھڑی ہوئی ہے ایک موج اچھلتے ہوئے ہمارے پہاڑ کو بھی نکل جائے لیکن تمہارے جہاز کراچی سے چل کے جدہ کیسے پہنچ جاتے ہیں امریکہ کیسے پہنچ جاتے ہیں اور وہ لندن کیسے پہنچ جاتے ہیں اڈن کیسے پہنچ جاتے ہیں جنوبی امریکہ اور جنوبی افریقہ کیسے چلے جاتے ہیں بل فل قلتی تجری پل باہر ویما نار یہ سمندر میں کودنے والی مچھلیاں یہ اچھلنے والی یہ کھیلنے والی یہ پھڑکنے والی یہ تمہیں کچھ نہیں بتا رہی یہ کچھ نہیں بتا رہی یہ کوئی ہے خالق اور مالک یہ صدف میں جانے والا پانی کا کترا اور موتیوں میں بدل کر چمک دینے والا یہ تو نہیں بتا رہا بت مین سونا یہ تمہیں نہیں بتا رہا کہ کوئی ہے کوئی ہے کترا صدف کے منہ میں جا کے موتی بنا سانپ کے منہ میں جا کے زہر بنا مکھی کے منہ میں جا کے شہد بنا بکری کے منہ میں جا کے دودھ بنا ہرن کے منہ میں جا کے مشک کا نافہ بنا ریشم کے کیڑے کے منہ میں جا کے وہ ریشم بنا انسان کے منہ میں جا کے زندگی کا سامان بنا آم کی جڑوں میں جا کر وہ آم کے روپ میں نکلا انگور کی جڑوں میں جا کر وہ انگور کی شکل میں بدلا وہ کریلے کی جڑ میں جا کر وہ کروے کب کروے کریلے کی شکل میں بدلا وہ ناشپاتی کی جڑوں میں جا کر ناشپاتی کی شکل میں بدلا پانی اتنا عقل مند ہو گیا کہ جب وہ سیب کو لگے گا تو سیب نکلے گا انسان کو لگے گا تو زندگی بنے گا مشک کے نافے والے ہرن کر کے جائے گا تو اس کے پیٹ میں جا کے مشک بنے گا گائے پیے گی تو دودھ بنے گا یہ کون کر رہا ہے کہاں سے ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کس لیے ہو رہا ہے وما انزل اللہ من من به الارض بعد موتها آسمان سے پانی برسایا زندگی کو تمہاری زندگیوں کو زندگی کا سمند بخشا تمہیں زندہ کیا زمین کو زندہ کیا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میں ایک کروڑ ساٹھ لاکھ ٹن پانی بخارات بن کے ہوا میں اڑ جاتا ہے ایک سال میں پانچ سو تیرہ کھرب پانچ سو تیرہ خرب ٹن پانی بخارات بن کے ہوا میں اڑ جاتا ہے اسے اللہ اوپر جی جاتا ہے ساتھ نمک کے ٹھنڈے جاتے ہیں جو اوپر جا کے ٹھنڈک پیدا کرتے ہیں ہوا ملتی ہے ہوا کی مٹی ملتی ہے وہ بادل کی شکل بنتی ہے وہ قطرے بنتے ہیں ہوا کنڈا دیتی ہے جب وہ تھک جاتی ہے اور وہ قطرہ وزنی ہوتا ہے ہوا پیچھے ہٹتی ہے اللہ بارش برسانا شروع کرتا ہے بارہ سو میٹر کی بلندی ہوتی ہے عام طور پر بادلوں کی بارہ میٹر کی بلندی کے برابر اگر کوئی چیز گرائی جائے تو اس کے زمین پر گرنے کی رفتار ہونی چاہیے پانچ سو فی گھنٹہ گولی کی رفتار ہوتی ہے سترہ سو فی گھنٹہ پانچ سو کی رفتار سے اگر بارش برف تو نہ کوئی گھر سلامت نہ کوئی سر سلامت نہ کوئی پہاڑ سلامت اور نہ کوئی سلامت نہ کوئی سلامت اور نہ کوئی بنگلہ سلامت پانچ سو اٹھاون کلو میٹر گھنٹہ کا مطلب تھا کہ گولوں کی برسات گولوں کی بوچھاڑ گنجے تو چند بارش کے قطروں میں مرے پڑے ہوتے بال, بال والوں کے بال میں اڑ جاتے اور سڑکوں میں ہول ہوتے اور یہ بڑے بڑے ڈھائی سو ممبر یہ زیر و زبر ہوتے کون ہوا ہے دوست کو کہتا ہے گٹاؤ گھٹاؤ اسپیڈ بریکر بناتا ہے بارش کا پانی یوں ٹکرایا یوں ٹکرایا یوں ٹکرایا یوں ٹکرایا اس کے رفتار کو بریک لگاتے لگاتے لگاتے لگاتے کیا وہ ہضروں میں ہزروں کے ہزروں کے بندے کے سر پہ گرتی ہے دھر پہ گرتی ہے چھت پہ گرتی ہے اور, اور, وہ، اور وہ ممبر پر گرتی ہے مسجد پر گرتی ہے تو ساڑھے پانچ سو کلو میٹر کی رفتار ہوا میں جذب ہو چک ہوتی ہے اس کے زمین پر آنے کی رفتار صرف سات آٹھ کلو میٹر کی گھنٹہ ہوتی ہے اما انسما اب اس سائز کو سنو انا سبب نل ماں اسبا تیرے رب نے پانی کو انوکھے انداز میں برسایا ہے کوئی ایسے برسا سکے ساڑھے پانچ سو کلو میٹر میں گم کر دے سات آٹھ کلومیٹر کی رفتار سے برسائے شاکہ الارض اردو زمین کو پھاڑا حد بن و اینبا و قطب و حضا کے ابا کم یہ علم نے دیا کا انسانوں بشی زمین پہ غور کرو بلند آسمان پہ غور کرو تاروں بھری رات پہ غور کرو اٹھو گے پکارے ربا نام چاند کا حسن دیکھو سورج کی آگ دیکھو مشرق کی سفیدی دیکھو مغرب کی لالی دیکھو شام کو پرندوں کی ڈارے دیکھو کوئل کا نغمہ سنو بلبل بل کا گیت سنو چڑیا کی چینک سنو سانپ کی چھنکار سنو اوکار کی بلند اڑان دیکھو سرگس کی بلند اڑان دیکھو پتنگے اور پروانے کو اڑتا دیکھو پتری پکڑ کر اس کے پر, پر اس کے پر سے چھپا ہوا پرنٹ دیکھو ناچ پہ مور کا نخرا دیکھو حسین سینا دیکھو اس کے پرو پر پرنٹ دیکھو اور سمندر کی تہ میں اتر کر حسین و جمیل مچھلیوں حسین و جمیل مچھلیوں کو دیکھو گلاب کو دیکھو کیسے سرخ جوڑے میں چمیلی کو دیکھو کیسی سفید پوشاک میں اس کی مہک دیکھ اس کی مہک دیکھ آم کی مٹھاس دیکھ کریلی کی دیکھ اس کے لیے کا تہ بتہ لگنا دے ناریل کا بلند درخت پہ لگنا دے اس میں پانی کا بھرنا دے دودھ کا دہی میں بدلنا دے دہی کا مکھن میں بدلنا دے مکھن کا گھی میں بدلنا دے یہ سارے نظام دے आसमान से برف کی بارش دے وہ پہاڑوں پہ برف کو گرتا دے سورج سے اسے پگھلتا دے پھر ندیوں اور نالوں کی شکل میں چلتا دے چشموں کا جھرنے دے ان کا ابلنا دے ان کا گرنا دے پانیوں کی آبشارے دے پانی کی روانی دے ہاؤں کی جا دے پہاڑوں کی سختی دے زمین کی کفافت کو دے ہا کو دے اپنی آنکھوں کے بلب دے 26 کروڑ جل بجھ رہے ہیں اپنے کانوں کو ٹیلیفون دے ایک لاکھ لاکھ اس کان میں جو فوراً میری بات آپ کو سنا رہے ہیں اپنے دل کی دھڑکن دیکھ اپنے زبان کا بول دیکھ اپنے جگر گردے کا نظام دیکھ سر سرے کر پاؤں تک رب کی کاریگری دیکھ اور قدرت دیکھ اور تخلیق دیکھ یہ سب کچھ دیکھ بھائی تجھے اللہ کا یقین نہیں آیا کہ اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے, اللہ ہے تو مجھے کیوں بنایا کیوں بنایا ناشنے گانے کمانے کھانے کیوں بنایا کیوں بنایا کس لیے یہاں آ کر انسانی علم چپ ہو جاتا ہے انسانی علم چپ ہو جاتا ہے ہی یہاں بھی میرا اللہ بولا او میرے بندے بنایا تو تجھے اپنے لیے تھا پر تو اپنا ہی پجاری بن بیٹھا حضرت بڑے زمانے کے بعد حدیث آتے ان سفی نبل ان عظیم دیکھو دیکھو یہ جن اور انسان میرے ساتھ کیا کرتے ہیں دیکھو دیکھو یہ کیا کرتے ہیں اخلق و وبت غیری پیدا میں نے کی اور میری ماننے کی بجائے اوروں کی مانتے ہیں پیدا میں نے کیا امن تو کسی اور کی ہے و ارزک وشک اور سوائی رسق میں دیتا ہوں شکر کسی اور کا ادا کرتے ہیں اکل ام سی مبا کے اہم کامل میں خیر العباد نازک بشر رحم علیہ میری رحمتیں ان پہ روز اترتی ہیں ان کے کالی رات کی طرف کالے گناہ روز میں دیکھتا ہوں سارا دن میری نا فرمانی کر کے کبھی گانے سن کبھی کسی کی بلٹی کو دیکھ کبھی ناچ کبھی گانا کبھی سو کبھی جھوٹ کبھی دنا کبھی جوا کبھی شراب کبھی ٹھوکا کبھی فریب کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی ماں کو کبھی باپ کو کبھی بھائی کو کبھی کس سے لڑ کبھی کس سے لڑ جو رات آتی ہے سارے دن کے گناہ دے کر اکل احمد رحیم میں اس کو چپ کر کے آرام کی نیند سلا دیتا ہوں کہ انہم لم جیسے سارا دن میرا کوئی ایک نافرمانی کا کام بھی نہ کیا ہو اور جب دن چڑھتا ہے تو اسے اٹھا دیتا ہوں جب رات آتی ہے اسے سلا دیتا ہوں اور ایسے سلاتا ہوں جیسے کوئی ایک بھی نافرمانی نہ کی ہوجازت دے ہم چڑھ جائیں میرا اللہ کا چپ کرو میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں کبھی تو کور کرے گا کبھی تو کور کرے گا وہ ورنہ ہے ورنہ ہے وحدہ شریک ہے وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے وہ السلام ہے وہی اللہ اللہ ہے وہی اللہ اللہ عید الشبار ہے المتکر ہے وہ اللہ الخان الداری ہے وہی اللہ المسر الغفار ہے وہی اللہ ہے وہی اللہ ہے وہی اللہ ہے وہی اللہ مالک ملک ہے وہی اللہ حلیم شکور ہے حب جدید علیرحلہ مجیب با شہید الحق ہے وہی اللہ وکیل قلیم ہے وہی اللہ حمید مفتی مردی ہے وہ اللہ وکیل ماجد ہے سمد اور عادل ہے وہی اللہ قادر ہے وہی اللہ واخر وہ اللہ اضل و آخر و ظاهر و باطن وہی میرا اللہ ہے وہ باطم وی مثر وہ برو وطباب منتقم وعفوظ الرعوث ومالك المر وضو الزلال والكرام المقصف الجامع الغني المغني انمام الضار النافع النور هذه اجد البذيع الباقي الوارث الرشي السبور جل جلاله صفات كمالك وحده لا شري ذات مئكيلة صفات مئكيلة قدرة مئكيلة شهن شام مئكيلة ملك مئكيلة جوروت مئكيلة حيبة مئكيلة علم من علم اللام معبود قدرت من لا محدود خزانوں من لا محدود سلطانی من لا محدود کی دعائیں من لا محدود عطائیں من لا محدود رحمت من لا محدود دین من لا محدود پکڑ من لا محدود عطات من لا محدود قدین بہائے اپنی خزانوں کے دروازے کھولے سارا جگ لے جائے اس کے خزانوں میں قدرے کے برابر کمی نہ آئے پکڑنے سے آئے تو ان وقت شرف دیتا شدید فیم یلعذب علہ احد ولا یؤتق غاقه احد وفقڑے کوئی چھڑائے وہ چھوڑائے تو پکڑے نہیں وہ دے دے تو کوئی لے نہ سکے وہ لے تو کوئی دے نہ میرے یہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ جسان گرموں سے پیغام دیتا ہوں سورج کی سے پیغام دیتا ہوں جس چانج تاروں کی جل ملا ہوں میں پیغام پہنچاتا ہے میں ہوں جو بلند بالا برف کو چوکیوں کے بلند چوکیوں کے ذریعے سے پیغام پہنچاتا ہے میرا رب ہے جو کھلے پھولوں کے ذریعے سے پیغام پہنچاتا ہے چلتی ندیوں کے ذریعے سے اس کے بالوں کے ذریعے سے گھومتی ہواؤں کے ذریعے سے ماں کی چھاتی سے دودھ کے چشموں کے ادائیوں کے ذریعے سے باہر وقت کی حکومت کے ذریعے سے یہ کہتا ہے ہوں اے والوں میں ہوں میری مان لو میری مان لو میں اللہ تمہارا رگ تمہارا ہارف تمہاری ماں ایسی شفیق رب شدید ہے تو میرے بھائی دو کائنات کچھ سوال کا جواب نہ ملا ہمیں جواب ملا کہ اللہ ہے اللہ ہے پہلا کیا میری پوجا کر لو مجھے راضی کر لو مجھے اپنا بنا لو یا کوئی محبہ اور میرے بندے میں تم سے پیار کرتا ہوں تجھے میری قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر ایسا بادشاہ کو دنیا میں پاؤ گے جو ریا کی خوشی کی چکے اور ان سے محبت کرے اور ان کی خبر جو رات کو بھی جاگے دن کو بھی جاگے صبح بھی جاگے شام بھی جاگے آئے تو سنے دس آئے تو سنے سو آئے تو سنے ہزار آئے تو سنے کروڑ آئے تو سونے ہر زبان والے آئے تو سنے ہے کوئی نہیں وہ رکم انسکم جن کم ہے کم میت کم رسب کم یاد تری رکم تبھی رکم کم انسا کم میرے بندو جنو ان، انسان کٹھے ہو لو Prueba, بھی بوڑھے بھی اگلے بھی آ جاؤ بارہ کتنے آ جاؤ کھڑے ہو گئے ہو گئے بولو بولو بہری باری بہری باری, باری, باری, باری بولنا شروع کیا تو میری باری تو ایک لاکھ سال کے بعد آئے گی نہیں, نہیں نہیں میرے بندو کٹھے بولو یا اللہ تیری زبان تو عربی تو میں تو پنجابی میں بولوں گا کب بول میرا بندہ ہندی بول سندھی بول فرانسیسی بول سنسکرت بول اردو بول انگریزی بول عربی بول فارسی بول پنجابی بول بروسی بول بروہی بول پٹانی بول بول बोल ہر زبان میں بول اکٹھے بولو مرد بھی عورت भी چھوٹے भी بڑے भी جن بھی انسان بھی भी بھی بڑے بھی عورتیں بھی گونگے بھی بولو گونگے بھی بولو بہا خرم انسان جات اکٹھے بولیں گے اللہ سب کے الگ الگ سن کے سمجھ جائے گا اور سب کا چاہا سب کو دے جائے گا اور اس کے خزان میں کترے کے برابر کمی نہ آئے گی اس اللہ کی پوجا کر لو تب کا کام کوئی جماعت نہیں کوئی فرقہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں تبلیغ کا کام اللہ سے صلاح کرنے کا کام ہے بھائی آ جاؤ آ جاؤ مدت یا کو مہمان کیے ہوئے, اللہ سے یاری لگائے ہوئے کبھی ہم بھی, تم نے بھی چاہا تھی کبھی ہم آشنا راہ ظالم تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو مجھے بھول گیا ہے میرا رب میرا رب مجھے نہیں بھولا ماں باپ اولاد کو نہیں بھولا کرتے ہمیشہ اولاد ماں باپ کو بھولا کرتی ہیں ماں باپ نہیں دھکے دیا کرتے اولاد ہی ماں باپ کو کرتی ہے میرے بھائیوں میرے رب کی افن میرا اللہ میری ماں سے کروڑوں پیار کرتا ہے میری ماں مجھے کیا پیار دے گی جو میرا اللہ مجھے پیار دیتا ہے میرا کام میرے پر کیا کھایا کرے گا جو میرا اللہ مجھ سے کھایا کرتا ہے او میرے بھائی او ایسے رب کے ہم گناگار ہو گئے ایسے رب کے نا ہو گئے جس نے دیکھا نہ آوارہ ہو گئی پھر بھی چمکنے کا حکم دیتا رہا جس نے دیکھا گانے سننے کے عادی ہو گئے وہ پھر بھی سننے کا کانوں کو حکم دیتا رہا جس نے دیکھا جبان گالی کی عادی ہو گئی وہ پھر بھی بولنے کا حکم دیتا رہا جس نے دیکھا کہ نوجوان آوارا ہو گئے اس نے پھر بھی جوانی کو گرایا اور کوڑ نہ گرایا اور طاقت کو سلب نہ کیا اس نے دیکھا ہاتھ देखा हाथ چکے ہیں اور اس نے ہاتھوں کو کاٹا نہیں اس نے دیکھا پاؤں عیاشی گزارے پھر اس نے کبھی پاؤں توڑے نہیں اس نے دیکھا محفلیں موسیقی کی ہے اس نے زمین کو پھر ہائے, ہائے میں کیسے بتاؤں کیا بتاؤں جب ایک عورت گنگرو باندھ کے اسٹیج پر آتی ہے اور وہ چھن چھن سے اپنے پاؤں کو ہلاتی ہے تو اگر یہ جہان اگر یہ جہان اگر یہ جہان جزاک سزا کا ہوتا اسی وقت زمین پھٹ جاتی گانے والے بھی دھنستے سننے والے بھی دھنستے یہ بینڈ باجے والے بھی دھنستے اور یہ ساؤنڈ والے بھی اسی میں دھنستے اور یہ زمین برابر ہو جاتی پر میرا اللہ ہے تو اچھا کوئی نہیں میرا بندہ کل تو توبہ کر لے ہم انتظار میں ہے تو پرسو تو تو توبہ کر ہم انتظار میں ہے تو جوانی ڈھل گئی آج توبہ کر ہم انتظار میں ہے تو بوڑھا ہو گیا تو توبہ کر ہم انتظار میں ہیں تیرے دانت ٹوٹے میں نے در نہ بند کیا تیرے کان بند ہوئے میں نے در درد بند کیا تیری آنکھوں میں تیرا سو چھوڑا میں نے نہ بند کیا تیری اولاد تیری موت کی دعائیں مانگنے لگی گڈا مر گئے سر کو اترے پر میں اس روز انتظار میں رہا کبھی تو توبہ کرے گا کبھی تو توبہ کرے گا جوانی گئی صحیح. چلو بوڑھا پر سہی بوڑھا پر ڈھل گیا چلو مزدوری صحیح ارے تو میں بھی کہہ دیتا نا یا اللہ میری توبہ تو میں تجھے بے قرار ماں کی طرح آگے بڑھ کے گلے سے لگا لیتا تجرے سینے سے چمٹا لیتا ہے ارے وکان اللہ کرن علیما لاؤ میرے یا کوئی قدر لاؤ میرے جیسا کوئی خطردان بے لڑائی باپ بیٹے میں لڑائی ماں بیٹے میں لڑائی جننے والی ماں بھی ایک دن تنگ آ کے تفا ہو جا نظروں سے دور ہوگا کچھ سے نکلا ہوا نقصان ہے باپ کی باپ, کی باپ کہ نکل جا میرے گھر سے نکل جا ہاں جہاں آ کے جذبات ٹکراتے وہاں ہر ہاں کوئی گھر اپنی ذات کی پوجا کرتا ہے ایک میرا اللہ ہی تو ہے ایک میرا اللہ ہی تو ہے جو آخری دم تک انتظار کرتا ہے آ جا آ جا آ جا پنا میرے دامن میں ملے گی جاؤ تیرے رستے لمبے ہیں تو لو تھا, کبھی تو لوٹا کبھی تو لوٹا کبھی تو لوٹا کہیں چین نہ ملے گا کہیں امن نہ ملے گا کہیں سکون نہ ملے گا سوائے اللہ کی یاد کے اللہ کی محبت کے اللہ کے تعلق کے اس کے دل پہ جھک جانے کے سوا میرے میرے رب کے قسم جاؤ موسیقی کی دنیا میں ڈوب کے دیکھو ارے دن سب سے بڑا پاکستان کا گلوکار جنید جنگ جب اپنے گانے کے عروج پر تھا انیس سو میں مجھے ملا مجھ سے کہنے لگا ایک نوجوان جن لفظتوں کے خواب دیکھتا ہے جن صورتوں مورتوں سے خوابوں میں عشق کرتا ہے وہ مجھے زندگی میں حاصل میرے دائیں بائیں زندگی رقص کر رہی ہے خوش میرے دائیں بائیں رقص کر رہا ہے لیکن لیکن میرے اندر میں اندھیرا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کی کوئی منزل نہیں میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی خاص نہیں یہ کوں ہے میرا دل کچھ دل کے میرے اللہ کا پہرا ہے یہاں نہ عورت جا سکتی ہے نہ موسیقی جا سکتی ہے نہ مال جا سکتا ہے نہ دھن دولت جا سکتے ہیں یہ کے کان پیسے کی کھنک نہیں سنتے دل کی آخر پیسے کی چمک نہیں دیکھتی دل کی آخری حسن سے اثر نہیں لیتی دل کی آنکھوں کو آبادی دامن کو فار مرغزار چشمے ندیاں نالے جھرنے آبشارے موسیقی کی دھنے اللہ کی قسم یہ دل ان ساری چیزوں سے نہ آشنا ہے اسے صرف ارغا چاہیے اللہ چاہیے اللہ چاہیے جس دن دل میں اللہ کو بفا لوگے تیری کشتی کو ساحل ملے گا تیری کشتی کو گھاٹ ملے گا تیرے اندھیرے کو اجالے ملیں گے تیری زندگی کو منزل ملے گی آج کا نوجوان یہ سمجھتا ہے شاید موسیقی سے دل بہل جائے گا مال کی چمک سے دل بہل جائے گا شاید مورت اور سورج سے دل بہل جائے گا یہ مٹی کی سورتیں یہ دھوکے کا گھر یہ مچھر کا پر یہ مکئی کا ڈالا یہ فنا کی جھونک یہ فنا کا گھاٹ جاؤ ٹوٹی قبریں دیکھو حسن کے انجام دیکھو چڑھ سورج نہ جوانیاں نہ دیکھو بڑھاپے کے جڑیاں اور تانے بانے دیکھو گانے نہ سنو رونے वालों کے بہن سو بلندے والا گھر نہ دیکھو ٹوٹی قبریں دیکھو ٹوٹے کبریں دیکھو देखो جنادے دیکھو چھل کی باراتے نہ دیکھو سیاست دانوں کے جل سے جلوس نہ دیکھو یہ خود بھی اندھے ان کے لیے زندہ باد کرنے والے بھی اندے ان قریب خوفناک خوفناک قبر کا منہ کھلے گا اور اس وقت ان کو یاد آئے گا ہائے ہائے ہائے میں کیا کر بیٹھا پر کی ہائے کسی کام کی نہیں وقت میں تیری آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک گیا جو مچھی کے سر کے برابر بیچنا ہو تو تیرے ہزاروں برس کے گناہ اللہ دھو کے پاک کر دے گا میں نے کہا تو جہاں تلاش کرتا ہے وہاں یہ سودا ملتا نہیں جہاں ملتا ہے وہاں تو آتا نہیں تو کام کیسے بنے گا درد دائیں گھٹنے میں ہے دوا بائیں گھٹنے پہ لگ رہی درد اپنی جگہ سے دوا اپنی جگہ سے مرض بڑھتا گیا جو جو دوا اب اللہ نہیں اس کو ستانوے اور دو ہزار تین میں جا کر انہوں نے اس کو استحمت دی اور بدلاؤ داڑی رکھی اور مجھ سے بڑی مجھ سے بڑی پگڑی تم لوگوں نے اسے بہت سونے ناچتے دیکھا ہوگا میں نے اس نوجوان کو رات کو بچے کی طرف سڑپ سڑپ کے روتے دیکھا ہے کہ یا اللہ میں کیا کر بیٹھا یا اللہ میں کیا کر بیٹھا میں نے کتنے کو گمراہ کیا وہ ایسا رویا کہ میں بھی رو پڑا اس کو رونا دیکھ کر اگر ان چیزوں میں چین سکون ہوتا تو یوں دنیا برباد نہ ہوتی یوں دنیا میرے بھائیو یوں دنیا کے وہ ویران نہ ہوتے دل کالے نہ ہوتے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ اللہ پکار رہ روٹی کھا کر ساری زندگی اس ڈر سے اس ڈر سے لگ کے گزار دیتا ہے گھر کا چھوٹا بچہ بھی مارے تو چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے زبان حال سے کہتا ہے تیرے باپ کی روٹی کھائی ہے تجھے کچھ نہیں کہا چھ فٹ کا جوان اجن بھی آ جائے لبک کے پڑتا ہے یا مار دے گا یا مر جائے گا یہ تو ایک کتے کی وفا ہے میرے رب نے سر سے پاؤں تک جسم دیا نسخے سے انسان بنایا دل دماغ کا نظام دیا باب گھر کی چھتڑی زمین کا فرش سورج کی آگ چاند کی ٹھنڈک تاروں کی روشنی جل ملاح اور ناج کے لاکھوں لاکھوں لاکھوں جانور پرندے زبا کر کے میرے دفتر خان کے سجائے پھل ٹوٹ کے آئے دودھ دودھ تھنوں سے نکل کے آیا مرغیاں جبا ہو کے آئیں بکریاں جبا ہو کے آئیں پرندے گھنے ہوئے آئے گوشت پکے ہوئے آئے کباب پکے ہوئے آئے سبزیوں کے ڈھیر لگ گئے روٹیوں کے ڈھیر لگ گئے کپڑوں کے ڈھیر لگ گئے زمین کے فرش کو بچھا کر ساتھ سبزہ اگایا ساتھ ہَا کو چلایا ساتھ میٹھے پانی کو نکالا کر پانی کو جدا کیا دریاؤں کو بہایا سمندروں سے بخارات کو اڑایا بہروبر کی مخلوق کو میری خدمت میں لگایا ایک کتے نے ایک روٹی پر زندگی نکار دی اتنی ساری نعمتوں کی کیا قیمت ہونی چاہیے کبھی سوچو تو صحیح صرف آنکھ نہ جھکا سکے کان کو گانے سے نہ بچا سکے اپنی زبان کو گالی سے نہ روک سکے پانچ وقت نماز نہ پڑھ سکے کسی کی بیٹی سے نظروں کو جھکا نہ سکے کیا اللہ سو گیا ہے کیا اللہ حاصل ہے کیا وہ دیکھتا نہیں یا موت نہ آئے گی یا قیامت نہ آئے گی یا جنت بھڑک نہیں رہی یا جنت या نہیں رہی یا دولت بھڑک نہیں رہی یا سراد و ٹوٹ گیا یا پور شراد اٹھا دیا گیا نہ میرا اللہ و جی گئی و و جنت گئی و منكم و پھر میں گئی اور بھی آ گیا میں بھی آ گیا وہ شرنا میں بھی آ گیا کیسے آیا بندا ہوا پکڑا ہوا جکڑا ہوا چنتا ہوا میں بھی آیا سچا سن افواجا فوج در فوج میں بھی آیا یوم سے روحا, صبروں سے نکلے اتنے ہوئے, نکلتے ہوئے, میں بھی آیا واحدا, ہم, دشتاہرا, صبر بھٹی, ہم نکلے یہ اللہ یہ جنت جہنم یہ جنت یہ سرازو یہ فرشتے یہ عرش یہ عرش کے فرشتے میرا اللہ بولا بندو آج حساب کو تیار ہو جاؤ رب کو سوتا سمجھا تھا یہ سارے حضروں کو موسیقی سے دیا سے بھر دیا آبادی سے بھر دیا بینکوں میں سورج پہ پیسے رکھے رات کو جوئے کھیلے شرابے کیوں میں سو گیا تھا میں غافل ہو گیا تھا ایٹمی طاقتوں نے مجھے کمزور کر دیا تھا ایٹمی طاقتوں سے میں ڈر گیا تھا آج کے راکٹ اور, اور ٹی وی کے زمانے سے میری طاقت میں زوفا گیا تھا آؤ آؤ آؤ آؤ بجا ارب کا سفن سفا میں بھی آیا فرشتے بھی آئے یوم جی بال مل اردا را وشرنا ہوں جمع کیا لکد آسا ہوں بدھا ہوں اڈا اڈا جن رکھا جن جن رکھا بھاگو بھاگو این المفر کہاں بھاگو گے یہاں کوئی علاقہ غیر نہیں المفر قتل کی علاقہ غیر بھاگ گئے اب بھاگو فر بھاگ کے دکھاؤ بھاگ کے دکھاؤ چھپو چھپو के بیلا کے پہاڑوں میں جا کے چھپ جاؤ کم आज آج نہیں چھپ سکتے فن سوزو فن سوزو چھپ کے آدمی جان بچائے بھاگ کے آدمی جان بچائے یا طاقت اور لڑ کے جان بچائے تو میرا لگتا فن سوزو آج طاقت ہے تو نکل کے دکھاؤ نکل کے دکھاؤ یا تو کیا کرے گا کہ ابھی کتاب کھولوں گا ابھی تبھی کتاب کھولوں گا شرط یا پھر کیا کرے گا پھر میں کہوں گا ایک ایک حرف گا پھر تا الا اللہ ہائے میں مر گیا ہر اس کتاب نے سب کچھ لکھ کے دے دیا لو پکڑو پکڑو پکڑو کسی کے الٹے ہاتھ میں آئی کہے گا ہائے میں مر گیا یا تنی لمو تک کتاب یا لوگوں میں بازی ہار گیا میں بازی ہار گیا دیکھو میرے الٹے ہاتھ میں کتاب آ گئی ہائے لگائے گا پولو ادھر بازی ہارا ہوا الٹے ہاتھ میں کتاب ادھر نیکییں گٹی ادھر اعلان ہوا ادھر اعلان ہوا فلنگ فلنگ کا بیٹا فلان فلنگ کی بیٹی آج وہ بازی ہار گیا گا پکڑو کھوزو پکڑیں گے مجھے دیکھنا پکڑنی تمہیں نظر آئی کہ نہ آئے کے مجھے دیکھنا فرشتے کیسے پکڑیں گے یہاں ہاتھ ڈالیں گے یہاں لکھو یہاں इस کو یوں کھینچیں گے یہ سارا جبڑا نکل کے باہر آ جائے گا اور اس کو یوں دیں گے یوں होता پلٹ ہوتا ہوا گرے گا اور تم کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے اور یوں گے اور وہ रहम کھاتی جائے گی کہیں رحم رحم رحم رحم رحم تو آگے جب रहमान ने کہیں گے تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کہاں سے رحم کریں میرے بھائیوں اکثر نوجوان بیٹھو تمہیں اللہ کا وابستہ دے تم اس زندگی سے واپس آ جاؤ گراہوں کی زندگی میں کچھ نہیں ہے مال کی دوڑ میں کچھ نہیں ہے ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے یہ مٹ جانے والا گھر ہے اس کے سودے کر دو آخرت کا سودا میں کرنا فرشتوں نے کہا الم منكم ربكم تمہیں کوئی نہیں بتانے آیا تھا کہ کچھ کر لو پالو بلا کا آئے پھر تم نے کیا کہا دار ہاں سر میں درد ہو تو نہیں کہتا ویسی ویسی کہ درد ہے ارے ظاہم موت کا درد پڑنے والا ہے کوئی اس کی دوا بھی تو کر لے ارے بجلی کا بلب فروز ہو گیا بلب لگاؤ اندھیرا بلب لگاؤ ان قبر میں اندھیرے آنے والے ہیں کوئی اس کا علاج بھی تو کر لے او کوئی اس کا بھی تو علاج کر لے دھوکے کا گھر ہے تو کہ سوہ چھوڑ دیا مت دیش بدیش تھرے مارا کدا کا اجل کا لوٹے ہے جن رات بجا کر نکارا کیا بدیا پھینسا بیل سکر کیا گونی پل سر بھارا کیا گیہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ گواں اور انگارا سب تھا پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جا رہا اٹھ گئے شاہوں کے جنازے وزیروں کے جنازے بیگم اور صاحب کے جنازے امیر امیرن غریب و غریبن شاہ و گدا حسین و بدسور کبھی اور غریب جاؤ تو دیکھو کبریں پکار پکار کے کہہ رہی ہیں کہ یہ ہے وہ آخری ٹھکانا تیاری کر کے آؤ آگ نے جرے آگ نے جکڑا اور پکڑا بستر بچ آگ کے انگارے کٹھے کر کے بستر اوپر چادر ڈالی گئی آگ کی تہ کمرے بنائے گئے نارن اہا کام سورا دہا اوپر چھت لگائی گئی انسدا چھت بھی آگ دیوارے بھی آگ چار پی آگ بسر بھی آگ اندر آگ کورتا آگ کا شلوار آگ کی ٹوپی آگ کی اوپر سے کھولتا ہوا پینے کا پانی جس کا پیالہ منہ کے قریب کرے گا تو سارے منہ کی کھال ادر کے پیالے کے اندر گر جائے گی اس کے باوجود شراب مر تفقا پیے گا کیا پیٹ کی آنتے میدا کٹ کر پکانے کے راستے سے باہر نکلے گا فرش اٹھا کر پھر منہ میاں جڑ جائے گا میرے بھائیو یہ ہو رہا ہے میرے نبی میں راج پہ دیکھا ایک آدمی کا سر ایک آدمی کا پیٹ گنبد کی طرح گنبد کی طرح اور ان کو سزا ہو رہی مختلف اس کو عجیب سزا اس کے پیٹ کے اندر سانپ بکشو نظر آئے جس کو اندر سے کاٹ رہے تھے اس کے اندر کے کاٹنے کی وجہ سے اس کی ہائے ہائے سب سے زیادہ اس کی شیخو پکار سب سے زیادہ آپ نے پوچھا یہ کون ہے یہ کون ہے تو آپ کا یار سورت یہ ہزروں میں سود کھانے والا یہ سود کھانے والا ہے یہ سود کھانا ہزروں سے ناراض ہوتے میں اپنے ضلع کا نام لیتا ہوں یہ ملتان کا سود کھانے والا ہے سود کھانے والے کے پیٹ میں اتر جائیں گے شرابی کو باہر سے سانپ ڈسیں گے سود کھانے والے کے پیٹ میں سانپ اتر جائیں گے اس کو اندر سے ڈسیں گے حضروں کے بینکوں میں یہودیوں کیسا رکھا ہوگا سیونگ اکاؤنٹ میں ہندوؤں نے سکھوں نے رکھا ہوا ہے کے اکاؤنٹ میں اگر اکاؤنٹ کھولے کس نے فکس ڈیپوز کھولے اور تم بینک والوں کے جھوکے میں آ گئے کہ آپ کا پیسہ بڑھ رہا ہے آپ کا پیسہ بڑھ رہا ہے پانچ سال بعد اتنا سال کے بعد اتنا اتنا پروفیٹ اور یہ نہیں ہے یہ ایمان کے سودے ہیں یہ آگ ہے کہ انگارے ہیں انگارے ہیں آگ ہے سوکھ کی نسل کبھی پنپ نہ سکی حلال کھانے والوں کو کوئی مٹا نہ سکا میرے بھائیو یہ اس طرح پکڑائے گی اور اگر اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو فرشتہ کہے گا فلان و سفلت موازین ہو اور لالش کا وادہ ابدا مبارک مبارک مبارک فلاں کامیاب ہو گیا فلاں کامیاب ہو گئی اعلان ہوتے لگائے گا کپڑے پہناؤ سبز ریشم زیور پہناؤ chè Sonke Kangan يحلauna fiha, min asagaram min ذz خدرا سب ریشمی پانچ فٹ کا آدمی جنت کا کیا مزہ اٹھائے گا اس کا قد اٹھاؤ کتنا آدم علیہ السلام کا آدم کا قد کتنا تھا ایک سو پچیس فٹ ایک سو پچیس فٹ لمبا قد تمہارے اس اطمینار سے بھی اونچا جوان ہوگا عورت کا قد اتنا مرد کا ایک سو پچیس فٹ کی ہائٹ پر جا کر قد مردن چہرے سے داڑھی ہٹا دی جائے جنہوں نے دنیا میں نہیں رکھی پتنی آگے رکھنی پڑ جائے تو پتا نہیں لیکن جنت میں جا کر داڑی مورگم داڑی غائب جسم کے بال غائب صرف سر کے بموں کے پلکوں کے جھیلی موچے چمکتا چہرہ یوسف علیہ السلام کا حسن داود علیہ السلام کی زبا عیوب علیہ السلام کا دل ایوس علیہ السلام کی عمر محمد صفحا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تاج گئے گئے ادنا موٹی جنتی کے تاج کا سوری کائنات کو روشن کر دے اور اور اور اس کے, اس کے, اس کے, اس کے, اس کے جسم سے اٹھنے والی مہک اس کے کپڑوں سے اٹھنے والی مہک یوں ہوا میں لہرا دیا جائے صرف دوپٹہ جنت کی عورت دوپٹہ لہرا دے تو زمین سے لے کر آسمان تک ساری کائنات خوشبودار ہو جائے گی خوشبودار ہو جائے گی یہ بے ایک نارا لگائے گا جب یہ جی کامیاب ہوگا ہو ہو اس کے تو ہے اصل میں نعرا نارے کو قرآن نے بنایا لفظ لفظ بنایا ہے, ہے نارا آدمی خوش میں آواز ضرور نکالتا ہے آواز بے ساختہ نکلتی ہے اور جس نے ہمیشہ کی کامیابی کو پا لیا آج وہ نارا نہ لگائے تو کیا کرے ہمیش نمیش ہمیش, ہمیش. کہاں سے اور لفظ لوں ابدی ابدی ابدی ابھی یہ لفظ بھی چھوٹا ہے یہ لفظ لوٹا ذرا اور سوچو کھلے گی بات اللہ اللہ کی ذات میں آگے کی طرف سوچنا شروع کرو کہ اللہ کی کہیں جا کے کوئی انتہا کہیں جا کے کوئی انتہا کہیں جا کے میرا اللہ ختم ہوتا ہے نہیں نہیں نہیں او میرا بھائی او میری بہن تو بھی ایسے ہو جائے گا کہ جیسے میرے رب کو بقا ہے فنا نہیں تجھے بھی اللہ ایسی بکا دے دے گا لو گے تو اس کو قرآن نے لفظ بنایا ہا امک کرو او کسا دیا ہو امک اصل میں یہ نارا ہے تو اس کو اس میں شیل بنا دیا ہو ہو خوشی کنارے لگ رہے ہاں کتابیا دیا مجھے پتا تھا ہر گروہ میں کہ میرا اللہ میرا امتحان لینے والا ہے میں تیاری کرتا رہا تیاری کرتا رہا یہ اس کا مکالمہ ہوگا اوپر اللہ کا جواب آئے گا پڑھو گا پھر میرے بندے کو مزیدار زندگی مبارک مبارک کیا ہے اس میں قطوف ہے جیا پھل پکے خوش جھکے قطوف ہے تدلیلا خوش پکا کر جھکا کر سروں پر لٹکائے گئے ایک بدو بولا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں آپ نے کہا ہے کہنے کا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا تو آپ نے فرمایا ایک, ایک مہینہ سیدھا چلا جائے نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے ایک مہینے کے اڑان کے بعد انگور کا ایک گچھا ختم ہوگا وہ کہنے کا کہ یار رسول اللہ ایک دانا کتنا بڑا ہوگا آپ نے کہا تیرے باپ نے بڑا چھترا دبا کر کے کھال اتار کے ڈول بنوایا کبھی تیری ماں سے کا جی ہاں کئی دفعہ جتنا بڑا وہ ڈول ہے اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا تو اپنی سادگی نے بولا یار اللہ بس بس مجھے میری بیوی کو تو ایک ہی آگنے کا تیرے سارے گھر کو کافی ہے جب انگور اتنا بڑا تو کیلا کتنا بڑا تربوز کتنا بڑا سوچ سوچ میرے بھائیوں کہ کیا کچھ اللہ نے بنایا عیشت جنتی نے آیا لیا تو دوسرا ہے دانیا پھلے خوش پکے لہن پبھی گوشت کے ذکر پاس ما مما خیئر ہوں کبھی پھلوں کے ذکر ان غیر آسن اکثیلیاں لتی پانی کی من انہار یا لم یا تانوں دودھ کی شہد کی شراب کی ایناجریان چشمے بہ رہے اینا نبا ختان چشمے ہوا میں اڑا، اڑان اڑاری مار رہے اوپر ہوا میں اڑ،, اڑ کے پانی جا رہا ہے تجریان بھی ہیں نبدا خطان بھی ہیں اور اڑنے والے محل بھی ہیں ان نسل جنت ان نفل جنت جنت لو لئی صلاح میں جنت میں کچھ گھر ایسے ہیں نیچے ستون کوئی نہیں اوپر زنجیر نے پکڑا نہیں ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں کسی نے پوچھا یا رسول اللہ داخل کیسے ہوں گے آپ نے کہا جیسے پرندہ اڑ کے گھونسلے پر چلا جاتا ہے ایسے اڑتے اس کے اندر چلے جائیں گے اور اس سے نیچے اتر آئیں گے اور اس کو سجایا جنت کے خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ کہیں فر عید کہیں خیرات الحسان کہیں اوربن اسرابا کہیں قواعدہ اسرابا کا نہب المخن کیا حسن و جمال کیا ان کا کمال اللہ کے نبی نے اتنی تفصیل بتائی ہے کہ میں زبان سے بتا نہیں سکتا تم نے سکت میں سن سکو الٹ مجھے فتوے لگانے شروع کر دو گے اس تفصیل سے اللہ کے نبی نے جنت کو کھولا ہے کیا کیا بتایا ہے ہائے ہائے کوئی تو ہوتا تو جنت کی بھی دوڑ لگا تھا ہزروں کی دوڑ چھوڑ چھوڑ میاں کہاں الج گیا ادھر ایک منٹ موتی ایک چاندی ایک زمرد ایک جاکو ایک لال کی ایک جواہر مشک کے گارے زعفران کی جھا اللہ کا چھت عرش بنا اور اللہ تبارک وطالعہ نے سب اپنے حسن اپنے اپنے نور میں سے اس پہ نور ڈالا عورت جنت کی لڑکی کو وہ حسن بخشا کہ اپنے نور میں سے نور ڈالا ایمان والی عورت جنت کی عورت سے ستر ہزار گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے گی حسین ہو جائے گی پینے پھیلانے کے ذکر جو شراب و نمین قاسم کانا کچھ لوگ ہوں گے جو شراب کو ڈالیں گے خود پیئں گے ڈالیں گے خود پیئیں گے ایک اوپر کا درجہ جو خو ن پیہاسن کانا مزاجیلا کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کو جنت کی ہو رہے پلائیں گی ڈال کے غلام بھی پلا رہے خدام بھی پلا رہے رشتے بھی پلا رہے نوکر بھی پلا رہے جلمان بھی پلا رہے اور جنت کی ہور آئے گی قدم اٹھاتے ہوئی ہاتھ میں جام دوسرے میں سوراحی قدم میں چکور کی چال ہوگی چکور ایک پرندہ بڑے نخرے کی چال چلتا ہے بڑے نخرے کی چال چلتا ہے اس لیے یہ جو نئی نئی بس آتی ہے اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویک توڑ چکوری جب وہ تھوڑی پرانی ہو جائے تو پھر لکھ ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں پھر جب تھوڑی اور پرانی ہو جائے تو لکھ ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کا. پھر جب تھوڑی اور پرانی ہو جائے تو لکھ ہوتا ہے نا چھوڑ ملنگ یہ میں نے علم کہاں سے حاصل کیا یہ تبلیغ میں سڑکوں پہ پھر پھر کے حاصل کیا سڑکوں پہ چلتے چلتے زندگی گزر گئی یہ میرا تجزیہ ہے کہ یہ ہوتا ہے آج جنت کی عورت کے ہاتھ میں جام ہوگا اور ایک قدم تیری طرف اٹھائے گی ایک, ایک قدم میں ایک قدم میں ایک قدم میں ایک لاکھ نخرہ دکھائے گی تجھے ایک لاکھ اس کے جسم کے بل انداز اس, کا اس کی ادا اور اس کی مسکراہٹ الولید قطفی جنت کی عورت یوں مسکراتی ہے جیسے پنگھوڑے میں پڑا بچہ مسکراتا ہے چھوٹے بچے کی مسکراہٹ کیسی پیاری لگتی ہے کہ اس کو ہم بار بار ہنساتے ہیں بار بار ہنساتے ہیں کہ اس کے گال اس کی مسکراہٹ جی کو مو لیتی ہے بچہ پڑھایا کیوں نہ ہو یہ جنت کی عورت کو اللہ یہ جنت کی عورت کی مسکراہٹ ہے وہ ایسے مسکرائے کی جیسے معصوم بچہ مسکراتا ہے پھر ہاتھ میں جان ہے في جنة تجري العيون خلالها والحور تخطر في رشاقة اغيدي تختال في حلل حرائر صندس السبرق واساور من عفجدي والتاج يعلو فوق مفرق رأسها من لؤلؤ وجواهر وزمردي حتى اذا اقتربت اليه تبسمت بالغنج قتف للوليد المسهدي فهناك غر ضد كيور وردت الخلود بكل غصن املدي يا مرق اليار بها ارب الشاعر میں نے اس سے کہا تھا کوئی جنت مجھے سنا تو اس نے مجھے اشعار میں سنائی اشعار میں کہا کیا پوچھتے ہو وہ کیا جنت ہے اچھیلیاں لیتی ناز و انداز دکھاتی ہواؤں کے انداز گوروں کی چال تم کا چل کے آنا ناز و نخر میں آنا ریشم میں سج کے آنا تاج کا سر پہ دھج کے آنا موتیوں کی چمک انگوٹھیوں کی چمک اس کی چال کا حسن اس کی نظر کا حسن اس کے چہرے کا حسن اس کے ہاتھوں کے جام سر پہ تاج تھجے ہوئے جن کا ادنا ہوتی مشرق اور مغرب کو مشق چمکائے گا اور شانوں پہ بکھرے ہوئے بال جو پاؤں کی ایڑی تک جا رہے ہیں چند بال توڑ کے دنیا میں ڈال دو سارے جہان میں خوشبو پھیل جائے روشن ہو جائے مر ہو جائے دنیا کی حسینہ کے سر میں جمے اور اس حسینہ کے سر میں مشکو کافور کی خوشبو آئے ہلے اڑ رہے ہیں ہاں ہاں ایمان والی عورت کو چھوٹا نہ سمجھو اگر یہ اللہ کو راضی کر کے مر گئی تو اس جنت کی عورت سے اس کا حسن ستر ہزار گنا زیادہ ہوگا وہ آ رہے وہ مسکرا رہے معصوم بچے کی طرح مسکرا رہے ایک نظر پڑے گی اسے پینا بھی ڈھولے گا جان بھی ڈھولے گا پہلے صرف نظروں سے پیئے گا وہ نظروں سے پلائے گی جو نظروں سے پیئے گا چالیس برس تک ایسے بیٹھے دیکھتا رہے گا چالیس سال یہ کیا عوز ہے یہ دنیا میں نظر کی حفاظت کا آج چلا مل رہا ہے دنیا میں نظروں کو جھکانے کا آج لذت آج مل رہی یوں بیٹھ کے چالیس سال اس کو بس سے دیکھتا رہے گا اور دیکھنے کی لذت پاتا رہے گا آنکھوں آخوں میں بات ہو رہی ہے یہ بات زبان کی بات سے زیادہ لذیذ ہوتی ہے آنکھ کی بات زبان کی بات سے حکیم ہے وہ یوں دیکھ رہا ہے اور وہ دیکھ رہی ہے اسے پلانا بھولا اسے پینا بھولا اسے دینا بھولا اسے لینا بھولا وہ چالیس برس گزر جائیں گے دیکھنے کی جدت کم نہ ہوگی یہاں چھوڑنے کا سلا ہے یہ نگروں کو جھکانے کا سلا ہے اس ہو پاک آواز کو جو مل سننے کو ملی ہے یہ ہزروں میں موسیقی کے نہ سننے کا سلا है। یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کا گانا سننے والا اور رات کو رونے والا اللہ برابر کر دے یہ کیسے ہو سکتا ہے سود کھانے والا اور حلال میں بچوں کو دوائی بھی نہیں دے سکتا اور بچوں کا تڑپنا دیکھتا ہے پر اس کے جیب میں ایک پیسہ نہیں کہ دوائی لے کے دے سکے ان کیسے برابر ہو سکتے ہیں نماز پڑھنے والا چھوڑنے والا رات کو ناشنے والا رات کو رونے والا سود کھانے والا ہلال کھانے والا نماز پڑھنے والا نماز چھوڑنے والا سچ بولنے والا جھوٹ بولنے والا پاک دامن اور جانی با فرد بے پرد آوارہ متقی ان دونوں نے اگر کوئی فرق نہیں ہے اور اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے اللہ آپ ہی معاف کر دے گا امول صاحب ہمیں زیادہ ڈرایا نہ کرو اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے وہ آپ ہی معاف کر دے گا پھر میں کہتا ہوں پھر ابن زیاد اور حسین کا جھگڑا تو مٹ گیا پھر شمر اور حسین برابر ہو گئے پھر ابن زیاد اور حسین برابر ہو گئے اگر یہی قصہ کہانی تھی تو بڑا پاگل حسین تھا جو اپنے گھر کے سولہ افراد کو ذبح ہوتے دیکھتا رہا اور صبر سے سہتا رہا معصوم بچے عبداللہ اللہ آخری ارے بچہ تو مرغی کا بھی زبردست ڈر لگتا ہے تو یہ تو آل رسول تھی یہ تو آل رسول آل رسول عبداللہ دو سال کا سب کٹ چکے ہیں اکیلی ذات باقی رہ گئی ہے سولہ آل رسول میں سے شہید ہوئے باقی تو جان نسار تھے سولہ سولہ आले رسول میں آخری عبداللہ بلوایا پیار कर لوں الوداع کہ وقت ہے بہت سر پہ کھڑی ہے زندگی جانے کو ہے بہت آنے کو ہے تو عبد اللہ کو بلوایا اس سے پیار کر رہے وہ بو بو پیاز سے بلک رہا تھا اس کو سینے سے لگایا اور اس کے ہوں چما یوں یوں گود میں لیے بیٹھے تھے کہ ابن الموک کا سن और تھا اور عبداللہ کے گلے کے پار ہو گیا ہائے ہائے ساری جنگ میں ایک حرف زبان پہ نہیں آیا لیکن جب اپنے ماسو بچوں کو چڑکتے دیکھا تو دل ہی تو ہے نسم گوکیشن درد سے بھرنا آئے اس کے خون کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا دونوں پلو دونوں چلو بھر لیے اور یوں آسمان کی طرف اٹھائے ہیں میرے مالک اگر تو نے مدد کو روک لیا ہے تو بھی میں تجھ پہ راستے ہوں لیکن ان سے ही ہی نمٹنا ان سے تو ہی घटना। پھر تو حسین پاگل دیوانہ خزروں والوں سے آ کے دین فیستا آج کے آج کے دانشوروں سے آ کے دین فیستا اور یہ کسا ہی نہ ہوتا نہیں, نہیں نہیں نہیں یہ ہونا ہے تاکہ سچ اور جھوٹ نکھر جائے حق و باطل نکھر جائے محبت وفا غداری جفا پھول کے سامنے آئے اور کل اللہ قیامت کو کہہ سکے بم پا مل مجرم اے نا فرمانو الگ ہو جاؤ الگ ہو جاؤ الگ ہو جاؤ یہ کارخانہ اس لیے نہیں بنایا تھا کہ رات کی ناشنے والی اور رات کی رونے والی کو ایک کر دوں یہ کارخانہ اس لیے نہیں بنایا تھا کہ نظر جھکانے والے اور اٹھانے والے کو برابر کر دوں گانے سننے والے قرآن سننے والے کو برابر کر دوں ماں باپ کے پاؤں دھو کے پینے والے اور ماں باپ کا گربان پکڑنے والے کو برابر کر دوں نہیں نہیں نہیں نہیں, نہیں. یہ اندھا قانون نہیں ہے افنجالمسلمین عقل مجرمین می فتح قمون کتابوں کی ہے قدر وس کتاب میں پڑھ کے آئے ہو امنج المستین اکل فجارجالمستقین عقل فجار کہاں لکھا ہوا ہے کہاں لکھا ہوا ہے مجرم اور محرم برابر ہو جائیں گے مجرم اور محرم برابر ہو جائیں گے کیا سل سکتے ہیں کہ شمر اور حسین ایک پلڑے میں تول دیے جائیں کیوں کیوں کیوں تو کیا اللہ نے آج قانون بدل دیا یہ صرف پہلی صدی کا قانون تھا اب قانون بدل دیا ہے کہ گانا سننے والا اور قرآن سنونے والا برابر ہو جائیں گے ماں باپ کو تھکے دینے والا اور ماں باپ کے چرنوں میں بیٹھنے والا یہ برابر ہو جائیں گے کیا قرآن بدل گیا کیا حدیث بدل گئی تفصیل بدل گئی کیا اللہ بدل گیا وہی وہی وہی ہے اللہ احاد اللہ لَمْ اللہ ولم يكن لحركه بن أهد ويه لا تغيره الحبادث ولا يخشى الدبائر وهيه وهيه كل يوم هو في شان ووهيه وهيه ووالذي في السماء إله وفي الأرض إله ووهيه وهيه وهي يمسك السماوات والأرض أنت زولا ووهيه الله لا إله إلا هو الحي القيوم الفلام مين الله لا إله إلا هو الحي القيوم آ جاؤ آج صوبہ کر لیں آ جاؤ آج بس کریں بس کریں بہت اپنے رب کو ناراض کر لیا آؤ بھائی آج کلا کریں اپنے مولا سے کرتے تو کرتے ہو توبہ کرتے ہو میں نے ذاتی تک رکھا ہے مجھے سارے نوجوان نظر آ رہے مجھے بوڑھا کوئی کوئی نظر آ رہا ہے یہ ساری نرسری بیٹھی ہوئی ہے نرسری جس سے باغ بنے گا جس سے بہار آئے گی جس سے باد سوا چلے گی جس سے نفیم کے جھونکے آئیں گے اور انسانیت کو پھر سے بہار دیکھنے کو ملے گی اکیاں ترس گئی اکیاں ترس گئی نوجوان حقل میں تقویٰ دیکھنے کو اکیاں ترس گئی عورتوں میں تقد اسپاک دامی پردہ دیکھنے کو اکیاں ترس گئی میرے بھائیوں بازاروں سے سوت کو نکلتا دیکھتے اور اور اللہ کی حفاظت خزاں خزاں کب ختم ہوگی اب ختم ہونے کے آثار ہیں یہ مجمے یہ نوجوان یہ نسل ایک زمانہ تھا ایک آدمی ہماری نہیں سنتا تھا آگے دو چار بوڑھے بیٹھے ہوتے تھے ہم سننے والے ہوتے تھے وہ بھی سوئے ہوئے ہوتے تھے آج اللہ نے رخ پھیرا ہے مجموعوں کا رخ دھیرا ہے صبح ہو کی آمد آمد ہے بادشاہ چلنے والی ہے سوسائٹی نمودار ہونے والی ہے اندھیروں کے بھاگنے کا وقت آ چکا ہے ظلم کے سونے کا وقت آ چکا ہے عدل کے جاگنے کا وقت آ چکا ہے جلدی جلدی توبہ کر کے ہم اس دعوت کی مبارک محنت میں چل پڑے تاکہ آئندہ جو اسلام کی نسل اور ہوا چلنے والی اور نسل آنے والی ہے اس سب کا اجر ہمیں مل جائے ہمیں مل جائے میرے بھائیوں آج اتنی میری مان لو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں آج توبہ کر کے اٹھو بین توبہ کے نہ اٹھنا تو بولو کرتے ہو توبہ تو ایک دفعہ منہ سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ اور زور سے کہو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ آج زمین آسمان کو گواہ بنا دو آج فریش خوش ہو گئے آج اللہ بھی خوش ہو گیا اور مجھے میرے رب کی قسم جس نے ہمیں یہاں بٹھایا ہے اگر تم نے دل سے کہا ہے تو تم مبارک کو تمہارے کم معاف ہو چکے ہیں جاؤ جاؤ آج اللہ تمہیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہے اور مجھے میرے رب کی قسم اندھیرا ہے پتہ نہیں کون آیا ہے کون نہیں آیا ہوا کون کس جگہ سے آیا کیا نام باپ क्या کیا, کیا نام لیکن میرا اللہ علیم قبیر قبیر حقیم لطیف وہ واللہ آپ سب کو جانے نسل کو جانے ماں باپ کو جانے وہ اللہ اس وقت جن بھائیوں نے سچی توبہ کی ہے اللہ ان کا نام لے کر ان کے باپ کا نام لے کر اپنے عرش پہ لگا رہا ہے ندا کر رہا ہے لوگ فرشت فلاں بین فلاں نے توبہ کی تم گوار ہو میں نے معاف کر دیا میں نے معاف کر دیا یہ تمہارا ایک بول یا اللہ میری توبہ اگر دل سے کہا ہے تو اس نے تمہیں حضرت سے اٹھا کر اللہ کے عرش پہ پہنچا دیا بھائی اللہ کو منا لو اللہ کو اپنا بنا لو اللہ نام ہی ایسا ہے اسی میں کہا کرتا ہوں اللہ کو خدا نہ کہا کرو نہ اللہ خدا ہے نہ اللہ گاڈ ہے نہ بھگوان ہے نہ اوتار ہے نہ دیوتا ہے اللہ بس اللہ ہی ہے اللہ بس اللہ ہے اللہ کا کوئی ترجمہ نہیں ہے اللہ کا ترجمہ اللہ ہی ہے علماء نے خدا استعمال کیا ہے میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں غلط نہیں کہہ رہا ہوں اپنا وجدان اپنا ذوق بتا رہا ہوں اللہ اللہ ہی ہے اللہ اللہ ہے کسی بھی لفظ میں سے حرف نکالو مطلب بدل جاتا ہے کسی بھی حرف مطلب, مطلب نکالو مطلب بدل جا لرف نکالو اس کا مطلب بدل جاتا ہے جمیل کا جیم ہٹاؤ میل بن گیا میل بن گیا آگے میم ہٹاؤ تو جیل بن گیا جیل بن گیا یا ہٹاؤ تو جمل بن گیا جمیل خوبصورت جمل اونٹ اور, اور جیم ہٹاؤ تو میل گندگی جمیل حسین میل سنگ میل اور یا ہٹاؤ میم ہٹاؤ تو جیل بن گیا ایک لفظ میں سے حرف نکلا تو مطلب زمین سے آسمان ہو گیا زیر زبر کا فرق ہو کر بکری اور بکری ہو گیا سن اور سن ہو گیا یہ صرف زیر زبر کے بدلنے سے خدا کا خا ہٹاؤ دا ہو گیا دال ہٹاؤ تو خود ہو گیا الف ہٹاؤ تو خود ہو گیا دال ہٹاؤ تو خا ہو گیا اللہ کا الف ہٹاؤ تو للہ قرآن گواہر اس کا نام ہٹاؤ تو لہو ہو گیا قرآن بولا لہو ما فی فسما واطما فی الارض آخری لام ہٹاؤ تو الہ ہو گیا قرآن بولا وہ ول فی, فی الارض الہ اب الف بھی ہٹا دو لام بھی ہٹا دو اگلا لام بھی ہٹا دو آخری لام کی پیش کی آواز کو باقی رکھو باقی سب کے اوپر ہاتھ رکھ دو تو پیش کی آواز بھی اللہ اللہ بولتی ہے اللہ اللذی لا الہ الا اللہ اللہ حسب اللہ اللہ اللہ لہو بھی اللہ للہ بھی اللہ اللہ بھی اللہ اور اللہ تو اللہ ہے اللہ تو اللہ ہے دل کے پٹ کھول دو اور کہو کہو اپنے رب سے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اپنے دل کو تخت بنا دو عرش بنا دو اپنے رب کا پھر دیکھو اللہ تمہیں زندگی کی کیسی بہار دکھاتا ہے بھائی وہ تبلیغ اللہ سے جڑنے کا کام ہے یہ اللہ گھر بیٹھے نہیں ملتا یہ دھکے کھانے سے ملتا ہے در در کے چھوکروں میں ملتا ہے در سے بے در ہو گھر سے بے گھر ہو کا پانی پیو میرے بھائیو سب اللہ ملتا ہے امام غزالی نے ستائیس سال کی عمر میں مدرسہ نظامیہ کے صدر مدرس ہونے کا عہدہ سنبھالا جو اس زمانے میں امیر المومنین سے بڑا عہدہ تھا عزت اور وقار کے لحاظ سے اور چار برس کے بعد اس کو ٹھوکر مار دی صرف اکتیس برس کی عمرمس کو چھوڑ کے نکل گئے دس سال در در کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی در بدر کبھی ان کے گھر رنیاش کی شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا دس برس گزر گئے دھکے کھاتے ایک دن ایک آدمی بولا ارے غزالی کیا ملا عزت چھوڑی تدریس چھوڑی مسند چھوڑی تصویر چھوڑی اور چھوڑا. تم چھوڑے, تجھے ملا تو تجھے ملا دھکے کھا کے بستر اٹھا کے کیا ملا اکیلا لگا کے کیا ملا رسان لگا, لگا کے کیا ملا کیا ملا تجھے گھر بیٹھے کچھ نہیں ہو سکتا تھا گھر بیٹھے نہیں مل سکتا تھا یہ کہاں کا دین یہ کہاں کی شریعت یہ کہاں لکھا ہے بی بچے چھوڑ کے جاؤ میں کہتا ہوں جہاں لکھا ہے وہاں پڑھتے نہیں جہاں پڑھتے وہاں لکھا ہی کوئی تو جنگ نوائبخت میں لکھا ہوگا پیچھے دیکھو صحابہ کی سیرت نبی کی سیرت تو پتہ چلے گا کیسے چھوڑے تو امام غزالی کا جواب سنو ارے ارے تمہیں بتاؤں مجھے کیا ملا مجھے تمہیں بتاؤں مجھے کیا ملا بمعزل سرکا وسو سرقا وسا بے معذل منظری سنادت اشوا کو مہلن سہد ہی مناظل من سہوا رویدلی ارے میں نے لا چھوڑی میں نے سودا چھوڑی تین نام ہیں عشقیا جو عربی اشعار میں بولے جاتے ہیں للا وسائی اور سودا یہ علامتی نام ہے علامتی تینوں کردار موجود تھے میں نے کیا مطلب میں نے مجازی خدا چھوڑے مجازی تصور چھوڑے مجازی تخیل چھوڑے مجازی عشق چھوڑے علامت اول منزلی میں اپنے محبوب کو لوٹا اس کے گھر کو لوٹا اس کی راہوں کو لوٹا مجھے دور سے اس کی محبت کا نور نظر آیا اس کے گھر کے آثار نظر آئے تو جیسے حضروں کی طرف لوٹتا ہوا مسافر دور دراز سے آ رہا ہوتا ہے تو جو ہیروں کے وہ میل پڑتا ہے ہزروں دس کلومیٹر اس کا دل اچھلنے لگتا ہے اور وہ اور وہ گاڑی سے پہلے اڑ کے پہنچتا ہے بس سے پہلے اڑ کے گھر پہنچتا ہے کہا اے, اے میرے دوست مجھے میرے رب نے اپنی محبت کا نظارہ کروایا مجھے لہلا بھولی مجھے سودا بھولی مجھے سب کچھ بھولا میں لپک کے چلا میں دوڑ کے چلا میرا شوق مجھ سے پہلے میرے اللہ سے جا ملا میرا عشق مجھ سے پہلے میرے اللہ پہ کے در پہ جا گرا تو جب مجھے میرا اللہ ملا تو مجھے سب کچھ ملا او میاں مجھے میرا اللہ مل گیا ہے مجھے میرا اللہ مل گیا ہے تو بھائیو یہ اللہ کی راہ میں نکلنا اپنے اللہ سے سلح کرنا ہے ہمیں کیا ملے گا آپ کو چل دھکا دے کے چار مہینے دھکا دے کے ہم کوئی سیاسی جماعت ہیں کہ کل کوئی الیکشن لڑنا ہے نہیں نہیں نہیں ہماری سیاست یہ ہے کہ ہر مسلمان توبہ کر کے اپنے اللہ کو اپنا بنا لے اور جنت کی راہیں اپنا لے یہ ہماری سیاست ہے اس کے لیے ہم وقت مانگتے ہیں اور اللہ سے آج تک کوئی نہیں مل سکا محمدی بنے بغیر کوئی نہیں اللہ کو پا سکا محمدی بنے بغیر کوئی نہیں اللہ کے در تک پہنچ سکا پہنچ سکا محمدی بغیر کوئی نہیں اللہ کی محبت کا راز پا سکا محمد بنے بغیر کوئی نہیں جنت میں جا سکتا محمد بنے بغیر کوئی نہیں اللہ کی معرفت کو پا سکتا محمد بنے بغیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سانچے میں ڈھلو ڈھلو ڈھلو اتنے ڈھلو کہ جیسے پولیس کا سپاہی اپنی وردی سے نظر آتا ہے پولیس مین فوجی اپنی وردی سے نظر آتا ہے فوجی مین ایسے ہی میں کہتا ہوں حضروں والے اتنی غلامی میں آؤ کہ نظر آؤ یہ محمدی ہے پنجابی نظر نہ آؤ پٹھان نظر نہ آؤ بلوچ نظر نہ آؤ سندھی نظر نہ آؤ بروہی مکرانی نظر نہ آؤ کیا نظر آؤ محمدی نظر آؤ محمدی نظر آؤ, محمدی نظر آؤ اس کے چال میں اس کی ڈھال میں اس کی گفتار میں اس کے رفتار میں اس کے سانچے میں اس کی سیرت میں اس کی صورت میں اس کی مورت میں اترو اترو اترو ہم اپنے پہلو کی کہانی نہ پڑھے ڈائجسٹ نہ پڑے صحابہ کی زندگی نے کس طرح اللہ کا پیغام پہنچایا لوگ ہم سے کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا دو بچے چھوڑ کے چلے من مانت جہاں لکھا ہے وہاں آپ پڑھتے نہیں اور جہاں آپ پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہوا نہیں جنگ اخبار میں تو نہیں لکھا ہوگا اور ڈائجسٹ میں تو نہیں لکھا ہوگا یہ تو قرآن میں لکھا ہوگا حدیث میں لکھا ہوگا صحابہ کی سیرت میں لکھا ہوگا کہ کیسے کیسے انہوں نے اللہ کے کلمے کو پھیلانے کے لیے دھر دھر کی بازی لگائی اور ان نقشوں تک اسلام پہنچایا تو آپ بھائی بہن بھی اس کے ارادے کریں اسلام کا وہ خوشبو ہے جو پھیل کے رہتی ہے اگر آپ اسلام کی زندگی اپنے گھروں میں بازاروں میں زندہ کر دیں سارے بازاروں میں سفارت خانوں کے لوگ آتے ہیں آپ کی زندگی کو دیکھیں گے ہماری عورتوں کو دیکھیں گے عورتیں تو ان کے اندر اسلام آئے گا مردوں کو دیکھیں گے مرد تو ان کے اندر اسلام آئے گا ہم اسلام والی زندگی کو عملی طور پر زندہ کرنے کی عرض کر رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں کر رہے اس کے لیے راجے فرماؤ اور اس کے لیے بتاؤ کہ کون بھائی ہمت کرتا ہے اپنی زندگی کو پیش کرنے کے لیے سیکھنے کے لیے کہتے ہیں چار مہینے کے لیے جائے جائے چالیس دن لگائے گئے اب تو اللہ نے ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ ایسے گھروں میں بھی کبھی ہماری بات ہوا کرے گی انیس سو اکتر میں میں نے تین دن کے لیے گیا تھا پڑھتا تھا کالج میں تین دن کے لیے گیا اور وہی تین دن سے چار مہینے ہو گئے تو ہمارے علاقے میں مشہور ہو گیا کہ بھائی وہ بینا بخش بیٹے کو مولوی وا کر لے گئے کر کے لے گئے یہ سارے علاقے میں خبر مشہور ہوئی ایک وہ دور تھا کہ تبلیغ میں جانا تو جا کر مدرسے میں داخل ہونے کا ادا کیا تو ماں والد نے بھی ڈنڈا اٹھا لیا ماں نے بھی آگ کر دیں گے تمہیں گھر سے نکال دیں گے تو ملہ بننا چاہتا ہے ہماری ناک کٹوانا چاہتا ہے ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں تجھے لاہور پڑا اور اتنے ہزاروں خرچ کیے اب تو کہتا میں ملہ بنوں گا ہم گھر کے جس کو برداشت نہیں کریں گے یا چھبیس سال پہلے کا دور بتا رہا ہوں آج ایسے گھروں میں اللہ دین کی دعوت کو پہنچا رہا ہے. شہزادوں کی اولاد اٹھ اٹھ اٹھ کے ہمارے قرآن پڑھ رہے جناب, میرے والد صاحب کے ڈیرے پر امیر بیٹے کو ऐसे एक घर था رمضان شریف تھا تو تاجر نے ہماری था उसने हमारी نے की दावत کی دعوت کر دی اس کے گھر کے دو لانگ تھے ایک میں, اس میں ہمیں بٹھایا نیچے ایک طرف شہر کے ش... تاجر وغیرہ دوسری طرف اسی سو بہتر کی بات ہے رمضان شریف نومبر میں رمضان شریف ہم بیٹھے ہوئے تھے مسکینوں کی طرح اور وہ ہمیں دیکھ دیکھ کے مزاق اڑائے اور ہنس ہیں اور اب مجھے غصہ بھی چڑھے انہوں نے کیا سمجھا ہمیں فقیر سمجھتے ہیں. اور ہمت بھی نہ تو میں نے اپنے امیر سے کہا امیر صاحب کبھی ایسا دن آئے گا کہ ان لوگوں کو بھی ہم دعوت دے سکیں گے اسے کہنے کے کہ بیٹا غریبوں میں کام کرتے رہو یہیں یعنی سے آواز اللہ تعالیٰ ہر گھر میں پہنچا دے گا اللہ کے فلو کرم سے ادن لے کر اعلّ تب کو اللہ تعالیٰ نے اس محنت میں اٹھا دیا تو اس کے لئے بھائی بتاؤ بھائی نام لکھو بھائی ارادے کرو بھائی ارادے, کرو بھائی، ارادے کریں کہ اللہ تیری مان کے چلیں گے جی. تری مان کے چلیں گے اور تیرے نبی کے طرز پر زندگی گزاریں آدمی نیت کر لیتا ہے تو اسی دن سے اس کو ازر شروع ہو جاتا ہے عمل میں تو آہستہ آہستہ چیز آتی ہے پن نیت پر ازر پورا ملتا ہے تو ایک سو پانچ وقت کی نماز کا اہتمام ہو جس میں کبھی بھی ناغا نہ ہو نہ سفر میں ہو نہ میں ہو اور قرآن پاک کی تلاوت اللہ پاک کا ذکر اپنی اولادوں کو دین سکھانے کا جذبہ اپنے گھروں میں دین کو لانے کی مشق اور اللہ پا سے مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے اسلام کے مٹنے کا ذریعہ نہ بنائے وقین وجا من خیر یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہماری کمیوں کو معاف کر دے جان بوجھ سے ہوئے یا ناکانی سے ہوئے اپنے فضل سے اپنے کرم سے معاف فرما دے آج تک جو زندگی غفلت میں گزری اس پہ ہم توبہ کرتے ہیں ہمیں اپنی توبہ میں پکا کر دے ہمیں نفس و شیطان کے پنجے اور پھندے سے نکال دے یا اللہ چاروں طرف فرمانی کی سزا ہے اس سزا کو تو ہی اپنی طاقت سے بدلے تو بدلے ہمارے تو بس میں نہیں رہا ہمارے ہاتھ سے تو ڈور نکل گئی اور تیرے لیے مشکل نہیں ہمارے لیے ناممکن ہے چاروں طرف ایمان کے رہ ہیں ایمان کے ڈاکو ہیں ہر قدم سے ہر موڑ پہ رکاوٹ ہے یا اللہ ہم تو آج آ چکے اور ہم تو تھک چکے تو اپنے فضل و کرم سے ایمان کی ہوا چلا دے جب سے آنکھ کھولی ہے تیرے دین کو مٹتے دیکھا ہے اور تیرے دین کا مزاق اڑتے دیکھا ہے یا اللہ یہ گندا انسان جو گارے مٹی سے بنا ہوا ہے تیرے ایک امر سے وجود میں آیا ہے یہی تجھے للکارنے سے آیا ہوا ہے یا اللہ اپنی قدرت کو ظاہر فرما اپنی قوت کو ظاہر فرما اور ہماری بے بسی پر رحم فرما ہمیں مزید ذلتوں سے بچا لے یا اللہ ہمیں مزید رسوائیوں سے بچا لے. ہمیں مزید ہلاکتوں سے بچا لے ہماری نسلیں برباد ہو گئی ہمارا سب کچھ چلا گیا ہم اس مسافر کی طرح ہیں جو مال و متا بھی گنواتا تھا اہل و عیال سے بھی بچھنا اندھیر اندھیر ہے نہ آگے کا پتا چلتا ہے پیچھے کا پتا چلتا ہے منزل سے بھی دور ہوئے راستے سے بھی بھٹک گئے یا اللہ تو نے تراؤن کے گھر میں حضرت آسیہ کو ہدایت فرمائی اور تو نے آگر کے گھر میں خلیل کو پیدا فرمایا اے ابراہیم خلیل کے اللہ اور اللہ اور حبیب اللہ محمد مصطفیٰ کے اللہ تو نے تین سو ساٹھ بسوں کی پوجا کرنے والوں کو رضی اللہ عنہ بنا دیا تو آج بھی اپنی ہدایت کی طاقت میں کامل ہے اور انتقام کی طاقت میں کامل ہے تو آج ہی ان فضاؤں میں ہدایت کا چاندنا پھیلا دے تیار کردہ علمی کیسد کیسد اور سیزے ملنے کا پتہ نو فرمال ہے علمی کیسے گھر دکان نمبر فاطمہ پلاسا بالمقابل مدنی مسجد پٹل ایریا کراچی फोन नम्बर छः तीन सात सिफर आठ एक तीन